السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ, الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام وقفہ من لا نبی اللہ اما بعد فاعوذ آباد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَدغم یاموسن واحد العرض صدق اللہ عظیم اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت سارے انعامات فرمائے انہیں نعمتوں میں سے ایک نعمت منسل کھانا بھی تھا پکا پکایا آ جاتا بغیر کسی محنت مزدوری کے وہ کھا لیتے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ صلاح وسلام سے بنی اسرائیل کہنے لگے اے نبی موسا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سبزیاں وغیرہ دے کیونکہ یہ پکا پکایا کھانا خا... کھا خا کھا کے ہم اکتا گئے ہیں اب ہم زمین جو اگاتی ہے وہی وہ کھانا چاہتے ہیں خود اپنے ہاتھ سے وہ چیزیں اگائیں گے وہ نکلیں گی اسے پکائیں گے کھائیں گے اب ہمارا یہ دل کرتا ہے تو حضرت مصع علیہ صلاحۃ و نے پھر بنی اسرائیل سے یہ بات کہی کہ عجیب بات ہے جو گھٹیا چیز ہے وہ تم لے رہے ہو اچھی چیز کے بدلے پکا پکایا کھانا آتا ہے تم اللہ کا شکریہ ادا کرو لیکن تم تو اللہ کی نہ شکری کر رہے ہو پکے بکائے کھانے کی بدلے تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں گھٹیا چیز ملے تم خود محنت مزدوری کرو اور تمہارے ہاتھ کھانا لگے بہرحال اللہ رب العزت نے یہ والی دعا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبول کی قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں و عید اور اس وقت کو یاد کیجئے جب کل تم تم نے کہا یا موسع اے موسع لنصبرا لن ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے اعلیٰ طعام واحدن ایک ہی کھانے پر فدعلہ تو آپ دعا کریں ہمارے لیے رب کا اپنے رب سے یو خرج لنا وہ نکالے ہمارے لیے مماں اس چیز سے جو تم بت الرضو اگاتی ہے زمین کیا چیزیں زمین اگاتی ہے ممبق لا ترکاری سے و قصہا اور ککڑی سے وفا اور گندم سے و اور مسور سے و باصلحا اور پیاز سے کہنے لگے آیا نبی موسا آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں ترکاری ملے ہمیں ککڑی ملے گندم ملے ہمیں دالیں وغیرہ ملے ہمیں پیاز ملے ہم خود پکائیں حضرت مص علیہ صلاحۃ نے آگے سے کہا کالا انہوں نے کہا اتست دلونہ کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو الدی اس چیز کو ہوا جو ادنا ادنا ہے بلدی بجائے اس چیز کے کہ ہوا خیر وہ بہتر ہے گٹیا چیز کو لینا چاہتے ہو بہتر چیز کے بدلے اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت مسٰ علیہ صلاحت وسلام کی طرف وہی کی کہ آپ کے قوم کی خواہش پوری ہوگی آپ اب اپنی قوم سے کہیں کہ اہ تم اترو مصرن کسی شہر میں فعین نالقم تو بے شک تمہارے لیے ہے ماں وہی کچھ جس کا سألتم تم نے سوال کیا جو تم چاہتے ہو ویسے ہی ہوگا اللہ فرماتے ہیں اتنی ناشکری قوم اتنی ناشکری قوم وضوربت اور مسلط کر دی گئی عالم ان پر عزد الۃۃ الظت نتو اور محتاجی ان پر اللہ رب العزت نے ذلت اور محتاجی کو مسلط کر دیا وبا اور وہ لوٹے بھی غازہ بن غصے کے ساتھ من اللّہ ہی اللہ کی طرف سے جب وہ وہاں سے لوٹے تو اللہ کو ان پہ بہت سخت غصہ تھا را یہ ان پہ ذلت کیوں مسلط کی گئی یہ ان پہ محتاجی کیوں مسلط کی گئی اللہ کا غصہ ان پہ کیوں ہوا را یہ بے انَ اس وجہ سے کہ تھے وہ یکفرونا انکار کرتے بھی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کا وہ کو طلون اور قتل کرتے تھے انبیاء کو بغیر الحق کی بغیر حق کے ذالقہ یہ اس وجہ سے کہ آساؤ انہوں نے نافرمانی فرمانی کی وقانوں اور تھے وہ یاتا حد سے گزرنے والے حد سے تجاوز کرنے والے اس آیا مبارکہ سے ہمیں ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل پہ جو اللہ کا عذاب مسلط ہوا ان پہ ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی اور اللہ ان پہ غصے ہوا اس عذاب کا باعث ان کی چار عادتیں تھیں چار گناہ تھے ان کے نمبر ایک کانو <تصفح> یکفرون یکفرونبی آیات اللہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کو مانتے نہیں تھے نمبر دو ویقۃ النّبیین اور انبیاء کو قتل کرتے تھے عام بندے کو قتل کرنا بھی گناہ ہے لیکن کسی نبی کو قتل کرنا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے اور تیسری را علی کبیما وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے چوتھی عادت ان کی وکان وہ حد سے گزرنے والے تھے بہت حد سے تجاوز کر جاتے اگر کسی سے محبت کی تو محبت میں حد سے گزر گئے اگر کسی سے نفرت کی تو نفرت میں حد سے گزر گئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے اور ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الدعمانہ الحمد الحمدللہ رب الع